چا دیکھیں جی <تصفح> الحمدللہ الحمدللہ و کفار والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد والبواقي قياسيه الثاني التحذير وهو معمول بالتقدير اتق تحذيرا مما بعده نحو اياك والاسد اصله اتقك والاسد مذكرا المحذر منه مكررا نحو الطريق الطريق आगे है الثالث معظمر عامله على شريط التفسير کل ہم نے پڑھا تھا کہ भी ही کے فیل کو حضف کیا جاتا ہے چار مقامات پر جن میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے سمای تھا وجوبی ٹھیک ہے ایک جوازن حزف کیا جاتا ہے اس کی مثال بھی آپ نے پڑھ لی اور دوسرا یہ کیا وجوبن حذف کیا جاتا ہے چار مقامات پر ان میں سے جو پہلی صورت تھی وہ تھی سمای کی ٹھیک ہے اس کی مثال بھی ہم پڑھ چکے ہیں تین صورتیں جو ہیں وہ مفول بھی کہ فعل کے حزف کی وجوبی اور قیاسی ہیں وجوبی تو ہیں ہی ہیں لیکن قیاسی ہیں پہلے کی طرح سماعی نہیں تو ان تین صورتوں میں سے یہ کہا کہ باقی جو تین صورتیں ہیں وہ قیاسی کی ہیں تو ان چار صورتوں میں سے جو پہلی صورت آپ نے پڑھ لی ہے اب کہتے ہیں اسانی. دوسری صورت جو ہے وہ ہے تحذیر کی ٹھیک ہے تحذیر ہوتا ایسے ہے کہ کبھی کبھار انسان کے پاس وقت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے کلام کو کہتا نہیں ہے بلکہ جلدی میں چند الفاظ کہتا ہے اور افعال وغیرہ کو حذف کر دیتا ہے کیونکہ قلت زمان کی وجہ سے زمانے کے کم ہونے کی وجہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے بہت مختصر اور شارٹ سا جملہ کہتا ہے جس سے اگلے کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے مثلا اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہوں اور آنے والا شخص کہیں سامنے سے آ رہا ہو اور درمیان میں راستے میں سانپ ہو تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی ذرا دیکھ کے آنا آگے سانپ ہے ایسے نہیں کہا جاتا بلکہ فورن سے یوں کہا جاتا کہ سامپ سامپ سامپ کہا جاتا ہے کہ یعنی جلدی سے یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے پورے فعل وغیرہ کو ذکر نہیں کیا جاتا کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے آئیے گا آگے راستے میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اتنا لمبا کر کے پورے پورے جملہ کو نہیں کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے صرف سانپ کہہ دیا جاتا ہے تو یہ تو کہتے ہیں ا تحزیر کا مطلب ہے ڈرانا اسی طرح اگر راستے میں کہیں شیر کھڑا ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ اطریق ا یا الطریق اتریق کہہ دیا جاتا ہے کہ رستے سے بچو رستے سے بچو اے اتقری ات وہاں پر کیا ہے اتقل اور اسی طرح دوسری صورت میں بھی اطاقی فیل کو کیا ہے مقدر مانا جاتا ہے اور فیل کو یہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے حف کر دیا جاتا ہے ٹھیک <coughs> ڈرانا مقصود ہو تو وہاں پر بھی کیا کر دیا جاتا ہے को کو कर کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر نہ کر جوازی طور پر ٹھیک ہے جی اللہ کر جی دیکھیں اسیر جو حز پیل کی ہے وجوبی طور پر وہ ہے یعنی درانا وَهُو معمول اتقول <اتّاقِه> مقدر اتقدر ماننے کے ساتھ یعنی اتقل کو مقدر مانیں گے تحزیر اصل جو ہوتا ہے وہ ڈرانا مقصود ہوتا ہے اس کے بعد سے یعنی جو اتقے کا جو ما بعد آ رہا ہے اس سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے اس को فیل کو حاصل کر और ہیں اور صرف اور صرف ماں باپ کو ذکر کرتے ہیں کہ جو فیل کا ماں باپ آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تقدیر اتحیر مما بادہ تحزیر ڈرانا مما بادہ ماں باپ سے نہ ہو ایا کا ول اسدا یوں کہہ دیا جاتا ہے ایا کا کہ اپنے آپ کو شہر سے بچاؤ اس کی تقدیری کیا ہے تحقیقہ وسعدہ اپنے آپ کو بچاؤ شہر سے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر کیا ہے وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف اور صرف دوسری مقرر یاد ایک ہوتا ہے محذر ایک ہوتا ہے محذر اور تیسرا ہوتا ہے محذر من ہو ڈرانا تو جو ڈرانے والا ہوگا یعنی جو تو بندہ دوسرے آنے والے کو کہہ رہا ہے کہ, کہ تم کیا کرو اپنے آپ کو بچاؤ یا اپنے آپ اپنا خیال رکھو یہ ہوتا ہے محذر یعنی درانے والا ٹھیک ہے اور جس بندے کو ڈرایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے محذر اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے یعنی سانپ سے بچھو سے شیر سے تو وہ چیز ہوتی ہے محذر من ہو یہ تین اس طرح یاد رکھیں محذر ڈرانے والا جس کو ڈرایا گیا ہو محذر جس چیز سے ڈرایا گیا وہ محذر مین ہو تو کہتے ہیں ذوقرل محضر و مین ہو, من ہو مکررن اور جی اور جس و محذروں کے جس کو ڈرایا گیا ہے اس کو مقرر طور پر ذکر کیا جائے نہ ہو اک طریقہ طریق آئی اتری اتری اپنے آپ کو بچاؤ کس سے راستے سے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر محذر محزر کہ جس سے اس کو ڈرایا گیا ہے اس کو کیا ہے یہاں پر مقرر لایا گیا ٹھیک ہے نا ذکر محزر جس سے ڈرایا گیا اس کو مقرر ذکر کریں تو ڈرایا گیا کس سے ہے راستے سے اسی طرح کبھی اگر کہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور دیوار کے پاس بیٹھا ہوا دیوار گرنے والی ہو تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ الجدار اور الجدا ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتہ الجدارا کہ بچاؤ اپنے آپ کو دیوار سے تو الجدار مقرر لایا جاتا ہے مقرر ذکر کیا جاتا ہے محضر مینہ کو کہ جس سے ڈرایا گیا ہے تو یہاں پر بھی رہتے سے ڈرایا گیا اس کو مقرر ذکر کر دیا جاتا ہے دو صورتیں ہیں تحویر کی ایک یہ کہ اتق تقویر کے ساتھ محض صرف اور صرف ڈرانا ہو اس میں صرف فیل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور محذر مینہ کو ذکر کیا جاتا ہے صرف ایک ہی بار جیسے ایا کا اصلی اور عبارت اتطقی اتطقی کا کا کو ذکر کیا اطقے کو حذف کر دیا دوسری صورت تحریر کی یہ ہے کہ منہ کو مقرر لایا جائے ٹھیک ہے مقرر لایا جائے جیسے اطریقہ طریقہ مقرر دو بار تکار کے ساتھ لایا ہے اور مقدر ہے اتق یعنی طریقہ ٹھیک عبارت کو دیکھیں پیتول با کی قیاسیت باقی جو تین صورتیں ہیں وہ قیاسی ہیں افسانی تو مجموعی اعتبار سے دوسری صورت ہے قیاسی وجوبی کی وہ کیا ہے مجموعی اعتبار سے دوسری اور قیاسی وجوبی کے اعتبار سے پہلی صورت اب وہ کیا ہے درانہ ہے وہ معمول میں تقدیر اتق اس پر عمل کیا جاتا ہے اطقے کے مقدر ماننے کے ساتھ تحزیر उसके ماں باپ اتقے کے से باپ سے लिए کے की वजह کی وجہ سے نہ جیسے کہ بچاؤ اپنے آپ کو شعر سے से اتحق کا का वल کہ اپنے آپ کو بچاؤ اسد سے اصلی عبادت یہ ہے تقدیری وزر المحاظر و مین مقرران دوسری صورت یہ ہے کہ محضر مینحو کو مقرر मुकरर کر کیا جائے دو بار ذکر کیا جائے نحو طریقہ طریقہ جیسے کہ راستہ راستہ یعنی اتری اتری بچاؤ اپنے آپ کو راستے سے آگے بات سمجھ جی چل آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھ سے صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگی زندگیاں فرمائیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ